على سيدتي فاطمه الامينيه ما بسم الله الرحمن الرحيم فلما رويت هذه الاثار على ما ذكرنا وكان في حديث حفصه انهم كانوا لا يعذنون حتى يطلع الفجر فان كان ذلك انذا فقد بدل المعنى الذي ذهب الي پہلے دی جا سکتی ہے یا نہیں دو مسلک ہیں ایک کے مطابق نہیں دی جا سکتی اگر دیر دی جائے تو دوبارہ اعداد ضروری ہے دوسرے مسلک کے مطابق صبح و صادق سے پہلے آزاد مشروع ہے تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں دوسرا مسلک کے جن کے نزدیک صبح و صادق سے پہلے فجر کی آزاد مشروع نہیں ہے احناب احمد اور دیگر حضرات کا ہے نو دلائل آپ کے سامنے میں نے کہا تھا جن میں سے چھ دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں ساری کی ساری حادیث آپ کے سامنے آ چکی ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت حفصہ کی گزری ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ صحابۂ اکرام اذان صحاب کرام کے زمانے میں اذان نہیں دی جاتی تھی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اگر اس بڑی حدیث کو لے لیں لے شارع کہہ رہے ہیں یعنی امام اللہ ہیں کہ اگر اس حدیث پر عمل کریں تو پھر ان حضرات نے جو مطلب لیا ہے وہ مانا باطل ہو جاتا ہے کہ جس طرف احناف یوسف رحمۃ اللہ لے بھی گئے ہیں تو پھر یہ والا معنی باطل ہو جاتا ہے تب سے جب یہ بڑی بات لے کہ جب اذان ڈی کس کے بعد جاتی ہے اس وقت تک ڈی نہیں جاتی جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے تو پھر جس دوسری رائے کی طرف جو حالات گئے ہیں وہ کیا ہے باتیں ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر غن کار مانا حالات ہے دیتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور مانا ہو وہ دوسرا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی فجر سے پہلے پہلے جو اذان دی جاتی تھی وہ کس دی جاتی تھی یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے جو آزان دی جاتی تھی وہ ایسا نہیں ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر دی جاتی تھی بلکہ اگر اس معنی کو لے لیا جائے کہ وہ قصدم دی جاتی تھی صبح صادق سے پہلے پہلے یہ نہیں کہ غلطی کی بنیاد پر ہو جاتی تھی دوبارہ اس کا ادا کر لیا جاتا نہیں تو اگر یہ والا معنی مراد لے لیں تو کیا مطلب کہ پھر ان رائے درست ہو جائے گی تو کہتے ہیں نہیں پھر بھی درست نہیں ہوگی کیوں اس لیے حضرت عبداللہ نے مسود رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ کہ اس دو اذانیں دی جاتی ہیں پہلی اذان کیوں کہ حضرت بلال دیتے ہیں لہذا وہ اذان ہوتی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ جو غائب ہیں وہ حاضر ہو جائے اور جو سو رہے ہیں وہ متنبع ہو جائیں تاکہ اٹھ کر اپنی ضروریات پوری کریں اور جو دوسرے بھی جاتی ہے صادق کے بعد دی جاتی ہے جو صبح صادق سے پہلے اذان دی جاتی, جاتی تھی وہ اذان حجر کے لیے نہیں تھی اس آزان کا مقصد ہی ہوہذا یہ والا معنی مراد لے لیں کہ اذان دی ہی نہیں جاتی تھی صبح سادش سے پہلے دی ہی بار نہ جاتی تھی اس کو لیں تب بھی درست نہیں ان کا ان کی بات ان کی رائے اور اگر یہ لے لیں کہ فجر سے پہلے صبح و سے پہلے بھی خط گند اذان دی جاتی تھی تو تب بھی ان کی رائے درست نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ جو صبح و سے پہلے اذان دی جاتی تھی وہ فجر کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ اس اذان کا مقصد کیا تھا تاکہ رائے حاضر ہو جائے اور اس کے مقاصد اور تھے وہ اذان فجر کہیں نہیں بلکہ فجر کے لیے اس کے بعد الگ سے اذان دی جاتی تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی معنی مراد لے لیا جائے باہر دو صورت ان حالات کی رائے درست نہیں ہے آگے بات سمجھ دیکھیے ذرا پلم مارو یا تھا جب یہ روایتیں روایت کی گئیں آپ کے سامنے آلامادہ ذکرنا جو ہم نے ذکر کی وہ کانہ دیا جیسے حفصر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کان افسر کی حدیث میں تو یہ ہے کہ اذان بھی ہی نہیں جاتی تھی فض تاکہ بہت سکان مخت الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی تھی طلوع فجر سے پہلے پہلے اذان دی ہی نہیں جاتی تھی ان کانز تو اگر بات ایسی ہی ہے اگر بات ایسی ہی ہے اگر اس کو مان لیں تو فقر بکر المانا یوسف تو وہ معنی باطل ہو جائے گا جس کی طرف محبوب یوسف رحمتہ اللہ لے گئے ہیں یعنی محبوب یوسف بھی چونکہ ہم کی طرف ترجمانی کرتے ہیں تو اس صرف ابو یوسف کا نام لیا ورنہ تو کئی سارے حضرات ادھر گئے ہیں لہذا یہ بڑی تجویز درست نہیں ہے ازان صبح شادی سے پہلے پہلے بھی ازان دی جائے تو ان پانا آزانے جانے کا لیکن اگر مطلب یہ نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ وقان کا وہ اذان دیتے تھے قبل الفجری فجر سے پہلا دیتے تھے صبح شادی سے پہلے پہلے تو پھر کیا ہوگا رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان بل چکے کہ لغیر وہ جو شروع سے پہلے ہوتی تھی وہ نماز کے علاوہ کے لیے اور اس کے, رسول اللہ ابن مکلوم کی جو تلوی فجر کے بعد وقت ہے, ہے اس نماز کے لیے وہ یہ والا ہے اگر اذان کا وقت یہ بالا نہ ہوگا تو پھر عبد اللہ علیہ مختوم کا اذان دلوائی نہ جاتی دوبارہ اگلی بات سوچ تو کہتے اگر یہ وقت یہ جگہ اس نماز کی اذان کے لیے نہ ہوتی تو لمحہ میں نصب و کے بعد ازان مباح نہ ہوتی لمحہ اوبھی ہزار جیسے دوسری والی اذان کو مباح دے دیا گیا تو سب مل ازاں رہا تو پتا یہ چلا جی والا وقت، اس کی نماز کے لیے ہی کا وقت ہے، یعنی کے وقت. قبل کا اب جو پہلے والی اذان ہے اس کے احتمال، قبل کا استعمال وہ ازانہ مذہب کرنا جو ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ کس اس کا استعمال رکھتا ہے ٹھیک ہے کرے مالا بھرنا یہاں پر آپ کے سامنے سات دلیلیں آ چکی ہیں اس بات کی کہ پہلے پہلے پہلے کیا ہے شروع نہیں ہے کیا یہ بولے کہتے ہیں کہ روایتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں روایتیں آپ کے سامنے ساری آ چکی ہیں ان میں سے ایک روایت تو یہ گزری عزت رضی اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ لالون حقاطۂ طال پر ہے کہ صحابہ کرام یا مجرم جو آپ کے تھے وہ اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ صبح کی آز... آ... یہاں تک کہ فجر کلو نہ ہو جائے اگر اس روایت کو کہتے ہیں کہ اگر مان لیں آپ اس کا مطلب اس روایت پر اگر عمل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کی رائے درستی نہیں ہے حفصہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اذان دیتے ہی نہیں تھے صبح صادق سے پہلے پہلے صبح وجہ سے پہلے پہلے اعظم حضرات کی دلی درست نہیں ہے لیکن اگر یہ یہ مراد لے لیں کیونکہ دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی ہم یہ کہیں کہ صبح کی جو اذان صابۂ کرام دیتے تھے وہ صبح صادق سے پہلے بھی خطن دیتے تھے خطار نہیں ہوتی تھی بلکہ فسدن دیتے تھے تو پھر کیا جواب ہوگا تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے فسدن دیتے تھے پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ اللہ مسعد کی روایت میں گزر چکا ہے کہ سب وہ صادق سے پہلے جو اذان ہوتی تھی اس کا مقصد ہی اور تھا وہ اذان فجر کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد ہی اور تھا وہ اذان فجر کے لیے تھی ہی نہیں کی اگر تب بھی ان حضرات ان حضرات کا مسلط ثابت ہے نہیں ہوا کہ ویسے وہ سابق سے پہلے اذان فضر مشروب ہے لہٰذا جو سلک شارف سے پہ پہلے دی جاتی تھی وہ اذان نہیں تھی اور جو اذان ہے وہ سلک سے پہلے نہیں کے من یہاں کا نظر ہے یعنی اپنی دلیل یہاں کا بیان رہے نمبر آٹھ پہ اکلی دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے فجر کیونکہ اختلاف فجر کی اذان میں ہیں تو ہم فجر کی اذان کے علاوہ جو دیگر اذانیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں بقیہ چار اذانے ہیں تو اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وقت سے پہلے پہلے اذان درست نہیں ہے اگر دے دی جائے تو پھر اس کا وقت کے اندر اعادہ لازم و ضروری ہے تو جب بات ایسی ہے تو جو چیز مختلف فی ہے اس کو بھی ہم متفقہ پر کیا کریں گے اتائیں گے تو جس صرف اور صرف اذان فجر میں اختلاف ہیں بعض حضرات کو یہ کہتے ہیں کہ جی صبح صادق سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے نہیں دی جا سکتی تو اب ہم دوسری طرف دیگر اذانوں کو دیکھیں گے تو ان کا کیا ہے تو جب بقیہ چار اذانوں کے بارے میں سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے جائز نہیں ہے اگر خریدی جائیں تو دوبارہ زیادہ ضروری ہے تو اسی حکم کو ہم لاگو کریں گے اس اختلافی مسئلے پر بھی کہ اذان فجر بھی درست نہیں ہونی چاہیے وقت سے پہلے پہلے پھر ہم اس میں اعتبار کیا طریقے کیا سے صحیح کیا کریں نکالیں تمام نمازوں کو دیکھا لا لا لا الا ان کسی بھی نماز کے لیے لائیو آزان نہیں دی جاتی بعد دخول اوقات مگر ان کے اوقات کے داخل ہونے کے بعد وقت البتہ حضرات کو کہانے اور مہدین اختلاف کے فجر میں فقال نے یہ کہا کیا کہ, کہ وقت وقت پہلے پہلے بھی اس کے لیے یعنی فجر کے لیے فقال نہیں بل آر کہ وقت فرس ندر کا مطلب یہ ہے جو ہم نے بیان کیا کہ لے کہ فجر کے لیے بھی آزاد ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ آزاد دوسری نمازوں کے لیے تمام نمازوں کے لیے فلما پس جب بقیہ تمام کی تمام اذانے اوقات کے بعد ہیں تو کان الفجر تو ایسے ہی فجر میں بھی کیا ہونا چاہیے کزانے کا ایسے ہی ہونا چاہیے یعنی وقت کے بار ہونا چاہیے بس ہو یہی کیا ہے نظر ہے یعنی اپنی زمین و محمد نصفیہ نشوری تو یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ کے وہاں پر رحمۃ اللہ کا یہ محمد کا اور یہی ہے مصرق سفیاں ہیں سوری رحمتہ اللہ علیہ کا آٹھ دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں دلیل نمبر نو اس میں تابعین کا عمل ذکر کیا ہے اور کہ تابعین کا کیا فرمانا ہے اذان فجر کے حوالے سے تابعین کا کیا کہنا ہے پہلی روایت کے اندر سفیان بن سعید ہیں کہ علی ابن جو علی ابن جان کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن سائید کو سنا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا بڑا خوشی خوشی بات ہوتا ہے نا خوشی خوشی جو جس کو اپنی کبھی کبھی جو ہے نا اپنے اعمال کا اظہار بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں تو شخص میں پہلے پہلے ادان دے دیتا ہوں اس لیے تاکہ میں وہ پہلا شخص بنوں کہ جو کیا کرے آسمان کے دروازے کو میری اذان کھٹکھائے سامنے آگا کہ میں صبح شادی سے پہلے ہی فضر کی ادان دے دیتا ہوں اس لیے تاکہ اپنا تاکہ میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جو آسمان کا دروازہ کٹکھٹاؤں اس سے سے تو سفیات رحم اللہ نے اس کو جواب میں کام نہ کرنا یعنی یہاں تک یعنی سلو ہو جائے اس کے بعد کیا ہے کیا کرنا آسان سے آپ کو فائدہ ہو باہرا وہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو اپنی لے میں پڑھ رہا تھا تو اس کو شیخصادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تو قرآن نہ پڑھا کر اس لیے بھی اگر تو قرآن اس طریقے سے پڑھے گا تو قرآن کی رمک دنیا سے اڑ جائے گا تو ہے تو ایک تعریبی کا عمل ذکر کیا کہ انہوں نے کیا تھا اس شخص کو منع کیا شخص کو منع کیا کہ کیا کرے تو اس وقت تک اذان نہ دیا کر ہاں اس سے تو ہے میں نے جو ایک میں چھوڑا ہے وہ آپ کو شاید سمجھ ہی نہیں آیا یہ تو ہے ظاہر فائدہ تو یہاں تو ہے یہ ہیں کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی فائدہ بڑھے تو بہت ہی ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ اس وقت ادان نہ دیا کرو زیادہ پن کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دروازے کھٹ کٹاؤ لیکن اپنے پڑ کے ضرور کھٹ کٹاؤ لیکن ادانے دے کر نہیں تو میری طرف واپس انداز کو منصوب کریں تو سفیان بن سعید ال شخص کو کیا کیا منع کیا تو معلوم ہی ہوا کہ وقت اذان کا کیا ہے فجر کے سلو ہونے کے بعد کا ہے پہلے کا نہیں ہے اگر پہلے کا وقت ہوتا تو سفیان بن سعید ال شخص کو منع نہ کرتے آئی بات سمجھ دوسرا عمل آگے وقت روپیے بن بھارا شعیب کے حضرت میں بھی جو ہے اسی حوالے سے کچھ منقور ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضاد کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جو ہے ابراہیم شیانہ یا مکہ ہم ساتھ چلے شیاں کا منفر ساتھ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ القامہ کے ساتھ مکہ کی طرف بکرا درد ہے القمہ جو ہے وہ کیا ہوئے رات کو نہیں فخر فسمیا ایک اذان سنیوں سنی تو, سننے آبا تھا رسول اللہ تو حضرت نے جب اذان سنی رات کے دنیا کی صبح صادق نہیں ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ ذریعہ جو اذان دے رہا ہے مؤذن یہ جو شخص ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مخالفت کی ہے اگر یہ شخص سوتا تو اس کے لیے سونا بہتر تھا کیا فرمایا نے کہ اگر یہ سوتا تو اس کے لیے سونا کیا تھا بہتر تھا اور جب فجر سلو ہو جاتی تو یہ کیا کرتا آزاد دیتا تو اب اس حدیث سے اس عمل سے معلومات تو کہہ رہے ہیں تو ان میں بھی یہ خبر دی کہ جو آزان ہے وہ کیا ہے طلوع فجر سے پہلے کیا ہے تو تاز کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ کیا ہے فجر کا جو وقت ہے آزان کا وہ طلوع فجر کے بعد ہے طلوع فجر سے پہلے نہیں ہے تو ان تمام دلائل سے معلوم یہ ہوا کہ اصل جو آزان کا وقت ہے وہ طلوع فجر کے بعد ہے باقی نہیں یہ بات کہ جی دیگر جتنے بھی احادیت اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان کا خلاصہ محسوس کی روایت میں اذان یہ صلاحی الفجر نہ تھی فجر کی نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اذان اور مقاصد کے لیے تھی البتہ جو اصل نماز فجر کی جو اذان ہے اس کا وقت جو ہے وہ شروع فضر کے بعد ہی ہے لہذا اب جو ہے وہ سو سال ایک سے پہلے نہیں ہے جی امام مالک رحمت اللہ علیہ بالکل میں سے ہیں کیوں نہیں جو عالمۂ ارب آئے ہیں ان میں سے مام آزما بونیپ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک یہ کیا ہیں تابعین میں سے ہیں جی باقی چھوٹے ہیں مام شاہ رحمت اللہ علیہ اپنا احمد بن حمد الرحیم اللہ ویرہا کیا پیدا حتی سنی بن عمران ابن عمران حتی سنی بن عمران قالتا سنی بن سفیان ابن سفیان سفیان سفیان سفیان سفیان وقال لہو رجل وقال رجل انی وزن قولتا لی الفجر انی وزنو قولتا لی الفجر لیکن افغل من يقرأ باب السمائے کہ میں آرام دیتا ہوں فجر سے اولا اولا کے دروازے پہلے کٹکھٹ آنے والا ہوں سعید رحم اللہ نے کہا پڑھا کے بعد تو اس لیے کہ اس وقت تک نہیں آجام دینا جب تک کہ خجر شروع نہ ہو جائے پھول نہ جائے ایک بخر بھی انقامہ حادث اسی طرح کی نہیں ہے حرد خا حد محمد ابن سعید محمد بن سعید قال اخبرنا علی ابن سعید اخبرانہ شریف البن علی عن ابراہیم قال شع شاہجہانہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارا شاہجہان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ اس کو کرنا ہے نہیں؟ تو یہاں منع کر سکتے مطلب القامہ مکہ کی طرح فخر بلیر رات کو نکلے ایک وزن کو سنا کہ ان کو دے رہا تھا رات کو فقار لو کانا اگر یہ سو رہا ہوگا تو جاتی تو پھر ادام دیتا باخبر حضرت التامہ نے یہ خبر دی کہ فجر سے پہلے ازام دینا اجام دینا یہ کیا رسول کی ہے؟, تعالی حضرت اللہ تعالی مام مالک ہے تو دوسری طرف معاملات ضلع کی بنیاد پر ہی نہیں ترجیحات کی بنیاد پر پھر اس طریقے سے عقلی ضلائر کی بنیاد پر ظاہری حالت کی بنیاد پر دیکھا جائے ورنہ تو صحابی تو دور کی بات ہے صحابہ اکرام کئی کرے صحابہ کرام ہے جو کیا کر رہے ہیں فجر سے پہلے اذان کو نقل کر رہے ہیں کبھی تو بہت بات کر لگ جائے پہلے تو صحابہ اکرام ہیں لیکن ایک طرف کی روایات ہیں تو دوسری طرف کی روایات ہیں دونوں کو جب ہمیں کہ اس نے تناظر میں دیکھا ہے تو کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے جو نکلتا نکلتا ہے ہے خلاصہ وہ یہ کہ صادق سے پہلے اذان میں شروع نہیں باقی زیادہ زیادہ ثبوت یہی ملے گا کہ وہ ہوتی رہی ہے تو ہاں ہوتی رہی ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اذانیں فجر تھی یعنی نماز کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد کوئی ہوتا خلاصہ یہ ہے ٹھیک ہے اس پر یاد رکھیں آپ کو کم از کم ایک روایت ترین کی یاد ہونی چاہیے ہمیشہ مخالف کی بھی اپنی اپنی آپ کی کتاب میں کتنی حدیث پڑی ہے میرے پاس میرے پاس جو وہ ہے نو سو انیس وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کتابیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یعنی یہ جو تحویل سند ہوتی ہے یا کسی سند کو دوسری سند کے ساتھ ملا کر لکھ لیتے ہیں اس میں نمبر میں فرق ہو جاتا ہے بس اصل باب اور یہ چیزیں ہوتی ہیں دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر اصل جو کتابیں ہیں اصل جو جی جی نو سو انیس نو سو انیس بھی ہے میرے پاس کئی سارے نسخے ہیں ایک نو سو انیس ہے نسرے میں کسی میں نمبر ہی نہیں ہوتے یہ جو مارکنگ ہے اور جو نمبرنگ کی گئی ہے یہ بات کی ساری چیزیں جذباتی ہیں اصل پہلے سے نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تو ابھی ابھی مقاطب میں جو چھاپنے والے ہیں انہوں نے ابھی یہ کام کیا ہے کہ کوئی اور جو نسل نہیں پہ آپ آگے پڑھیں گے تو پھر ایک ایسی کتاب ہے تو میں بابوں کے نام بھی نہیں صرف حادث پر کر ہے وہ بابوں کے نام بھی پھرانے تک یعنی اس کتاب میں آسانی کے لیے یا طلبا کی آسانی کے لیے پھر یہ کیا گیا کہ کتاب کے حاشے میں بابوں کا نام دیا گیا اور پھر یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ بعض کتابوں میں اس کے اندر لے آئے ہیں اس پر کئی حضرات علماء امائے کرام میں کل فرمائی ہے کہ کیونکہ اصل جو مصنف ہیں انہوں نے جس چیز کو اضافہ نہیں کیا تو اس کو اصل نسخے کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے